وسلام یا نبی اللہ علی نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرت ناخبریں لیے پھر حاضر ہیں اور آج بھی ہمارے سلسلے میں کئی ایسی خبریں ہیں جن میں عبرت ہی عبرت ہے پچھلے دنوں اور کچھ عرصے قبل کے کچھ ایسے واقعات نکالے گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور ان کی خبریں سن کر پھر اس سے متعلق کچھ مزید زمینی معلومات بھی ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں ہمیں ہماری زندگی کو عبرت کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمون مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ ببو نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں غم و علم سے بھری ہوئی یہ دنیا جس میں ہر طرف کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں ہر جگہ ہیں آفتے ہی آفتے مت لگا تو دل یہاں پچتا ہے گا کس طرح جنت میں بھائی جائے گا ہر طرف جیسے کہ موت کے ڈیرے ہیں موت موت موت موت زخمی پریشانی جدائی رنج غم بس اچانک عجیب سا کچھ ہو جاتا ہے اور ساری دنیا ہماری تہذ نحز و زیر و زبر ہو جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا جب ماہول پور سے اسلام آباد جانے والی ایک بس کو حادثہ ہوا تین جانے اس میں چلی گئی اور تیس زخمی اطلاع ملی اللہ تعالیٰ تمام فوت شدہ مسلمانوں کو کی مغفرت فرمائے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جو زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے ہم اپنے ہر سلسلے میں حادثے کا شکار ہونے والے چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں یا زخمی ہو گئے ہوں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی شفا یابی کی دعائیں کرتے ہیں اور جو ان کے لوائقین ہیں جو ان کے گھر والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہم دکھاتے بھی ہیں آپ کو اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ اس میں جو بچ گئے اب انہوں نے اپنے لیے کیا عبرت کا سامان جمع کیا تو آئیے ہم سب سے پہلے اپنے اس سلسلے میں باہول پور سے اسلام آباد جانے والی بس کو جو حادثہ ہوا اس حادثے کے متعلق آپ کو کچھ بتاتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے اسلام بھائی عملی کے اسلام بھائی اس حادثے کی جگہ پر بھی پہنچے اور مختلف لوگوں سے اس معاملے میں ان کا اظہار خیال لیا گیا تاثرات لیے گئے ان کے پیغامات بھی لیے گئے اور خود حادثے کی وجوہات وغیرہ پر بھی یہاں پر آپس میں کچھ گفتگو ہوئی ہے تو ایک تفصیلی یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے پاس اس کی کارکردگی موجود ہے جس کو رپورٹ کہتے ہیں وہ موجود ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ حادثہ جو پیش آیا اور اس کے ساتھ جو کچھ تاثرات اور انٹرویوز دیے گئے ایک ساتھ آپ سارے پہلے دیکھ لیں انشاءاللہ پھر مل جل کر ہم اس پر کچھ تبادلہ خیال کریں گے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اور آپ بھی ان کو اپنے مندی دل کے مندی گلدسے میں سجانے کی کوشش کیجئے گا بڑا عبرت والا منظر ہے بڑی عبرت والی نظر سے اور یہ سوچ کر کہ ہو سکتا تھا کہ اس میں میں بھی ہوتا میں بھی تو سفر کرتا ہوں میں بھی تو بس میں بیٹھتا ہوں یہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے, آہ مجھے, ایک ہے مجھے ایک موقع ملا ہے مجھے ایک موقع ملا ہے مجھے ایک موقع ملا ہے یہ عبرت کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہم آپ کو دکھائے چلے جائیں گے وہ دیکھتے چلے جائیے کہ کس طرح اچانک کیا سا کیا ہو جاتا ہے دکھائیے بہول پور سے اسلام جانے والی بس کو جو حادثہ ہوا اس کی پوری جو آپ نے جو بنا کر رکھی ہے رپورٹ کارکردگی جو اس کے متعلق جو آپ کو معلومات آئی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو سلو اد الحبیب صل اللہ تعالیٰ بھاپور سے اسلام آباد جانے والی بس کو ہادہ تین حالات تیس رکھنی شکل حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا جگہ جی لگانے کنیا نہیں ہے جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا پاتے ہیں بہار میں ایس پیو انسپیکٹر ملک سجاج حسین بیٹ سکسٹی تھری میں ڈیوٹی کرتا ہوں بس باولپور سے اسلام آباد جا رہے تھی یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے ڈرائیور کو انگ آ جاتی ہے وہ چاہے چند سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے تو اس سے تو آدھار انما ہو جاتا ہے موبائل فون کا استعمال چاہے وہ ڈرائیور کرے چاہے باقی پیسنجرز ہیں ان کی طرف سے اسے ایک کی توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اپنی ڈرائیونگ سے اب ساتھ جو سیکنڈ سیٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈرائیور کے پیچھے دائیں بائیں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جب موبائل فون پہ بیزی ہو جاتے ہیں یا گانا سننے میں سی ڈی ویڈیو دیکھنے میں تو اس سے ان کی توجہ جو ہے روڈ یا ڈرائیور کی طرف سے اٹ جاتی ہے اگر ڈرائیور کو اون بھی گئی ہے تو باقی جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے حد ہو رہے ہیں دوران سفر خصوصاً نائٹ آور میں کم از کم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بلا ضرورت موبائل فون کا استعمال مت کریں گانے فلمیں ہو گئی، موبائل ہو گیا یہ سارے انسٹرومینٹس جو یوز ہو رہے ہیں دوران سفر یہی ہمارے حادثوں کی وجہ بن رہے ہیں آج ہمیں جب اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں رپورٹ ملی تو ڈیڈ باڈیز ہم نے ریکور کی ہیں وہ ہیں تین سیریس انجر جو تھے وہ تھے ٹوئنٹی سکس اور جو مائنر انجرڈ تھے وہ فور تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا گاڑیاں کس طرح سے ایک دوسرے میں تھی ان کو کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ کیا گیا ٹولا جو تھا یہ کلر کار سے, سے اپنا سامان لے کے آ رہا تھا وغیرہ اور گاڑی اسلام آباد جا رہی تھی تین بندے نکالے ہیں کے بس پیچھے سے جٹکا لگایا ہے نا جٹکا لگایا گیا ہمارا گاڑی کا کیبل خود پخت گٹ گیا شیشے کے ساتھ لے گیا دوسرا ڈرائیور سویا تھا وہ نیچے گرا دیا بولتا ہے اس نیچے جاؤ نا ہمارا گر گیا یا جڑ گر گیا گاڑی خود پہ خود روک گیا وہ نیچے بس بول دیا یار پیچھے شور میں چائے پیچھے گیا ہے بولتا ہے اچھا بس لگ گیا پھر دس بند خود نکال لیا زخمی حالات میں اس کا اسپیڈ بھی زیادہ تھا, کا تھا. پیچھے لگ گیا تقریباً چالیس ایک سو چالیس تک اسپیڈ تھا اللہ کا شکر ہے میرا بھائی اس حادثے میں زخمی تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اللہ تعالیٰ پہنچا لیا لیکن یہ ہے کہ میری ڈرائیور حضرات سے اپیل ہے کہ یہ جو اسی طرح تیز بسیز وغیرہ چلاتے ہیں تو یہ نہ چلائیں جس کی وجہ سے اتنے نقصان ہوئے جانے چلی جانے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی میں رکھے اس گاڑی میں موجود تھا ڈرائیور کافی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس وقت مجھے نیند تھی مجھے اچانک پتہ چلا اور میری زبان پہ اسی کلمان میں طیبہ شروع ہو گیا میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا یا اللہ کرم میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدی کے ناظرین آپ کو اس حادثے کے متعلق جو کچھ معلومات ہم فراہم کر سکتے تھے اللہ کو فراہم کی اور حادثے کی وجوہات پر بھی ہم نے کچھ تاثرات لیے اور کچھ ویوز لیے ہم نے ہمارے وہاں موجود ہمارے اسلام بھائی وہاں پہنچے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ موبائل فون کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ فلم ڈرامے گانے بازوں کا جو استعمال ہے اس سے بھی ایک ٹھیک ٹھاک کفلت ہو جاتی ہے جو ایک شرعی مسئلہ ہے وہ تو اب خیر کون نہیں جانتا کہ یہ گانے باجے فلم ڈرامے تو ویسی حرام ہے اب آپ غور کیجیے وہ اسلامی بھائی وہ اسلامی بہنیں جو اس طرح گاڑیوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں حادثہ کیسے ہو جاتا ہے مطلب بالکل نیند چڑھی ہوئی ہو ڈرائیور کو آگئی نہیں آئی یہ جو بھی ان کے اپنے ایک جذبات تاثرات ہیں ہمارا ہر ایک سے ہر طرح سے مطمئن ہونا ان کے جذبات تاثرات سے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن یہ بھی وجوہات تو ہوتی ہے نا کہ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں توجہ چلی جاتی ہے موبائل فون کے استعمال سے بھی توجہ چلی جاتی ہے اور یہ ٹریفک آفیسر تھے ان کو زیادہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر عموماً حادثات ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب یہ معلومات نکالتے ہوں گے تو یہ بہت سارے ان کے پاس بیسک انفارمیشن بھی آ جاتی ہوں گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی تو سفر کرتے ہیں آپ بھی تو اس بسوں میں بیٹھتے ہیں جن بسوں کے اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں فلمیں جل رہی ہوتی ہیں بسیں اوور اسپیڈ بھی تو چل رہی ہوتی ہیں آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی تو نیند آ جاتی ہے کیا کلیمہ پڑھ کر بیٹھے تھے تمبا استغفار کر کے بیٹھے تھے سفر کی دعا پڑھ کر آپ نے سواری سفر کا آغاز کیا تھا کیا وہ سارا جو آپ کا جو سفر تھا وہ شرعی سفر تھا یعنی وہ اسلامی بہنیں بھی خصوص یہاں پر غور کریں کہ جو مطلب کہ شرعی سفر جو شرعی سفر ہے جو بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا با اعتماد ایک محرم ہونا ضروری ہے بغیر بغیر با اعتماد محرم کے جو شرعی سفر کرتی ہیں وہ غور کریں کہ یہ سفر کرتے ہوئے جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا سفر ہے یہ سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو موت آ گئی اور اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ کا یہ سفر شرم جائز نہیں تھا آپ اگر یہ جو حادثے ہوتے ہیں اس میں مطلب بہت ساری امبات ہو جاتی ہیں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں کوئی کس نیت سے جا رہا ہوتا ہے کوئی کس نیت سے جا رہا ہوتا ہے ہر ایک قیامت کے روز اپنی اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا ہم دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے ہمارا سفر کس مقصد جائز اور حلال مقصد کے لیے اگر سفر ہے اور سفر کا انداز بھی غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے میں ڈرائیور حضرات سے بھی اور جو ٹرانسپورٹرس جو مالکان ہیں میں ان سے بھی مدنی التجا کرتا ہوں دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے یہ سلسلہ میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں خدا را اپنی قبر و آخرت پر رحم کیجیے ترس کھائیے یہ سڑک پر آئے دن حادثات ہوتے ہیں آئے دن آ... ابھی پچھلے دنوں یہ جو کھائی میں جو بس گر گئی مری میں پندرہ پندرہ افراد اس میں ان کی جانیں چلی گئی اور ارتی زخمی ہو گئے وہ بھی دکھا دیے چلیے مری میں دو بسیں گہری کھائے میں گرنے سے پندرہ اپرادھ جاں بحق اڑتیس زخمی ہے ہے تماشا نہیں اب غور کیجئے یہ بھی چلیں لگے ہاتھوں ہمارے پاس ایک حادثہ محفوظ ہے یہ کسی اور ملک کا ہے اتنی عجیب طریقے سے ایک موٹر سائیکل چلاتا ہوا شخص پل سے نیچے گر جاتا ہے تب آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کو یہ بہت مطلب کہ وہ شارٹ کر کر کے اور مطلب بریک کر کر کے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا کہ آپ کی پوری توجہ اسکرین پر ہو کہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا حادثہ ہوا میں خود دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیسے گر گیا پھر پیچھے گیا پھر آگے آیا پھر پیچھے گیا پھر, گیا پھر آ گیا مگر بڑی عبرت تھی بس پلیا وہ جو برج ہوتا ہے برج پہ چلتے چلتے موٹر سائیکل سوار کس طرح یہ ٹکرایا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا بالکل برج سے نیچے آ وہ گرا ہے ہمارے پاس وہ منظر محفوظ ہے آئیے ایک یہ بھی حادثے کا منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا میں بریک کرتے کرتے کہتا ہوا چلاؤں گا ہمارے جو سسٹم میں اس طرح بیٹھے ہیں پلیز وہ میری وہ آواز کو فالو کیجیے گا پہلے ایک ساتھ وہ منظر دکھا دیجیے کہ موٹر سائیکل سوار یہ کس طرح پل سے گرا آئیے دیکھتے ہیں اب ذرا دیکھیے گا راؤنڈ بنا ہوا آئے گا دائرہ بنا ہوا آئے گا یہ <سؤال> دائرہ آیا یہ گرا اب یہ کیسے گرا آئیے ہم اس کو آپ کو <سؤال> یہ تیزی میں <سؤال> <پہنس> دکھا رہے ہیں اب ہم تھوڑا سر سرو دکھائیے گا نہیں موٹر سائیکل کیسے ٹکرائی وہ بھی دکھائیے گا آئیے اب روکیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکل کو یہ جا رہا ہے آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں بڑھتے رہیں یہ اب یہ کیا ٹکرا کیا اب یہ دیکھیں یہ گرا یہ گرا ابھی نارملی یہ مطلب موٹر سائیکل پر جو بھی تھا وہ جا رہا تھا اور یوں مطلب کہ اس کے تصور میں نہیں ہوگا کہ میں اس طرح پول سے سیدھا نیچے آ کر گروں گا ہائے زمین پر گری اس, اس کا بدن کہانی پوری ہو گئی اللہ اللہ اللہ اب یہ مطلب آپ اس پر غور کیجیے موٹر سائیکل چلانے والے اسلام بھائی غور کریں یعنی ہم اپنی موت کو ان آزمائشوں کو بھول کر بیٹھے ہوتے ہیں بڑی ہی گفرت والے زندگی اب جب کار میں بیٹھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیٹھتے ہیں حادثہ ہو جائے ابھی پچھلے دنوں, میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ بھی کرا یہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے شاید یہ کبھی کسی وزنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ چلائی جائے یہ اسلام اسلام میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ آپ وہ اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ریکارڈ کروا دیں تو مدنی کاموں کے حوالے سے تو میں نے مدنی پھول ریکارڈ کروا دیں ساتھ ہی ساتھ اس وقت جہاز کی کیفیت جو تھی وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دی وہ بس دل کر رہا تھا کہ یہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں ہمارا جہاز جیسے ہی اڑا اڑنے کے بعد اڑتے ہی الحمدللہ ہمیں امیر لے سنت کی ہمیں تربیت ہے کہ ہم جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی ہم توبہ بھی کرتے ہیں استغفار بھی کرتے ہیں درود پاک بھی پڑھتے ہیں احتیاطی ترجیح ایمان بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں اور دعائیں وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سب جہاز بھی اپنی جگہ چلنے لگا جیسے جہاز نے ٹیک آف کیا ٹیک آف کرنے کے بعد جو جہاز کی کیفیت ہوئی اور جس انداز سے یہ جہاز مرا ہے میں ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میری جو سیٹ تھی وہ ونڈو کے ساتھ تھی کھڑکی کے ساتھ تھی میں نے نیچے دیکھا آپ کو یقین ہوں کچھ لمحے کے لیے یہ ذہن بن چکا تھا کہ یہ جہاز اب سمندر میں یعنی شاید پائلٹ کے ہاتھ سے نکل گیا جہاز سمندر میں جا رہا ہے بالکل وہ ہو گیا تھوڑی بہت لوگوں کی ہا ہو کی وہ آوازیں نکلی تھی اور ہمارے ساتھ جو اسلام تھے شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت کئیوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہو استغبار کیا ہو جیسے ابھی اب ایک مریض کا آپ نے سنا کہ جیسے ہی حادثہ ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ میری زبان سے کلیمہ جاری ہو گیا کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اچھی بات ہے اللہ تعالی یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالی کی بارگاہ سے کہ بندے کو ایسے موقع پر کلمہ یاد آ جائے توبہ اور استغبار کی بھی توفیق نصیب ہو جائے تو بالکل اب یہ کیا اچھا کچھ ہی دیر پہلے اسلام میں نے مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے اور وہ اسلام بھائی مجھے کہہ رہا ہیں ساؤتھ افریقہ کے اسلام ہے میرے ساتھ تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی آپ نے نہیں وہ لندن کے اسلام بھائی تھے میرے ساتھ تو لندن کے کہ لگے کہ آپ کو یاد ہے کہ جہاز میں آنے سے آپ نے مجھ سے پاسپورٹ مانگا تھا میرا پاسپورٹ ان کے پاس تھا وہ سے جو گزرتے ہیں تو میں نے اسے پاسپورٹ جا کے یار پاسپورٹ دے دو جیب میں رکھو کیا پتا کوئی حادثہ ہو جائے تو کماش یہ بھی میں نے امید سنا سے سیکھا ہے کیا پتا کوئی حادثہ تو کم از پاسپورٹ سے لاش پہچان لی جائے کہ یار آدمی کون تھا جہاز کا حادثہ تو بالکل انسان کو پیچھانے جیسا بھی نہیں چھوڑتا پتہ نہیں کہاں لا کر یہ جہاز پھینکے گا سمندر میں پھینکے گا جھاڑیوں میں پھینکے گا یا ہَاؤں میں ہی یہ مطلب کہ منتشر کر دے گا ہمارے جسم کے حصوں کو یہ, یہ یہ تصور ہونا چاہیے ہاں یہ تصور ہونا چاہیے کوئی بات نہیں موت کا تصور ہو موت کی یاد ہو استغفار ہو سارا سفر ہم ڈرتے رہیں گے بدنگاہی سے بچتے رہیں گے فلمیں ڈراموں سے بجتے رہیں گے پر کیا سیٹوں کے سامنے اسکرین لگے ہوئے ہیں اب تو سنا ہے کہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی اسکرین لگی ہوئی ہے اور لوگ دھرلے کے ساتھ وہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں واک پر ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے مطلب مناظر ہوتے ہیں اور مطلب یہ کیا بعدوں کا ساتھ ایک سیٹ والا ہوتا ہے وہ کو ایک عام آدمی ہوتا ہے بعدوں کا نان مسلم بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ بالکل سامنے اسکرین چل رہی ہے رائے فرا رہی نہیں ہے کہاں بھاگے گا آدمی مطلب پھر بعض کا آواز وہ اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ وہ, وہ نا آزادی آزادی بہت ہے کیبل میں نے اپنے کان میں لگائے نا تم کو کیا ہے تو پھر ایسے موقع پر ہمارے اسلام بھائی یہ اہتمام کرتے ہیں کہ موبائل میں یا جو مطلب کہ وہ پی سی ٹیبلٹ وغیرہ جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں بیانات اور وغیرہ بھر لیتے ہیں میں نے بھی اپنے پر مدنی گلدستے امیر سنت کے رکھے ہوئے ہیں میرے پی سی ٹیبلٹ میں یہ میرا پی سی ٹیبلٹ موجود ہے تو میں نے اپنے اس اسی ٹیبلٹ کے اندر وہ امین سمنت کے کچھ مدنی مذاکرے کے مدنی گزرتے سیو کیے ہوئے ہیں اور آتے رہتے ہیں تو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں ہیڈ فون بعض اوقات اپنی جیب میں رکھتا ہوں اور اس میں لگا کر پھر سیکھے اس میں پھر کتابیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے مطالعے میں بھی وقت گزر جاتا ہے تو یعنی موت پیش نظر ہونا تو یہ سب ہو تو اتنا جہاز یہ اسلام بھائی نے بھی سمجھ لیا تو وہ اسلام بھائی میں کہ آپ جب جہاز یہ بالکل ہوا تو مجھے بالکل آپ کا پاسپورٹ مانگنا یاد آ گیا تھا یعنی سب تقریباً کیفیت جو ویسی ہو گئی تھی تو موت پیش نظر ہونی چاہیے تو کبھی ہمارے موت پیش نظر ہوتی ہے آپ کار میں بیٹھے موٹر سائیکل کو کیک ماری چلے ہو سکتا تھا یہ سفر آپ کا آخری سفر ہو بسوں میں ہائی ویز پر موٹر پر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یو کے لندن یورپ امریکہ آج سنڈے ہے اور جہاں جہاں ہند ہے بنگلہ دیش ہے جہاں جہاں اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کار میں بیٹھتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں موٹر سائیکل والا کیسا گرا دیکھا نہیں کیسا حادثہ ہوا دو بسے کھائی میں گر گئی کیسا حادثہ گر گیا ٹکرا گیا ٹرالر جا رہا تھا ختم اور آپ نے سنا نہیں کہ بوڈی کاٹ کر نکالی گئی کتنی جڑ جی جھر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت نصیب فرمائے تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین پلیز اپنی زندگی کا انداز تبدیل کیجئے اور ان واقعہ سے عبرت حاصل کیجئے اللہ تعالی تمام مسلمان مرہمین کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحق کو و عطا فرمائے جو مسلمان اس میں زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یابی نصیب فرمائے آمین بھی جاہین نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم علی کس طرح آزمائشیں آتی ہیں آج کل سی این جی کا دور ہے ایک سی این جی اسٹیشن پر بڑا زوردار دھماکہ ہوا اور اس میں بھی چند لوگ زخمی ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی خبر عبرت والی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم سی این جی اسٹیشن پر یا پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوں کوئی دھماکہ ہو جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے اور یہ میری زندگی کی آخری گہری ہو آئیے ہم آپ کو وہ دھماکہ دکھا شاور میں سی ایشن پر گاڑی کا سلینڈر پھٹ گیا تین اپرادھ جلس گئے دنیا نہیں ہے تماشا نہیں ہے ہند بھی اسی طرح سلنڈر پھٹا اور ایک شادی کے ہال میں کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی وہاں بھی چند ہلاکتیں ہوئی ہیں آئیے میں آپ کو وہ منتر بھی دکھاتا ہوں انڈیا شادی ہال میں سلنڈر پھٹ گیا آگ بھڑکنے اور عمارت گرنے سے دو حالات متعدد رقمی دنیا نہیں ہے ورت ہے تم نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے نہیں ہے جہاں میں اُن کے ہر سو نمونے مگر کچھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ ہیں بحث جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی چاہے تماشا نہیں کاش ہمارے ان سلسلوں کو دیکھ کر کبھی نمازی نمازی بن جائے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کیسے کہاں موت آ جائے جھوٹا سچا ہو جائے سود خور سود چھوڑ دے رشوت خور رشوت چھوڑ دے بے پردگی کرنے والیاں بے پردگی چھوڑتے ہیں ہائے ہائے گانے بازوں میں اور شادی بیاہ میں جو فلور بنائے جاتے ہیں اور فلور پر جو ڈانسنگ کا جو منظر ہوتا ہے مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس کیسا منظر ہے کہ وہ کچھ آ... آ... پچھلے دنوں کا کوئی تھوڑا پرانا سا کہ وہ فلور پر کوئی ڈانسنگ وغیرہ ہے فلور پر کوئی ہو رہا ہوا شادی بیاہ کے موقع پر پورا پورا فلور گر گیا ہاں پورا پورا فلور گر گیا اور ہو کئی ہلاکتیں ہوئی ہوں گی اب یہ ناشتے گاتے ہوئے اگر ایسا ہی ہے تو ناشتے گاتے ہوئے سونا فلور گر جانا اور فلور گر کر یوں مطلب کہ کیا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی تو شادی بیاہ کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا اگر لانا کرے چھتے گر گئی فلور گر گیا خود ناشتے ناچتے گیر گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی موت تو ہم سلسلہ لائے آپ کے پاس تاکہ ان واقعات سے ہم عبرت لیں کہ ہمیں دنیا سے عبرت والی موت کے ساتھ نہیں رشک والی موت کے ساتھ جانے کی تمنا کرنی چاہیے کہ میں قابل رشک موت پانے میں کامیاب ہو جاؤں مجھے مرنا ہے آقا گمبد خزرہ کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا گمبد خزرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا رسول اللہ کاش کے آفیت نصیب و سلامتی نصیب ہو آئیے وہ فلور کا بھی آپ کو منظر دکھا دیتے شادی میں ناچ گانے کے دوران فلور ٹوٹنے سے تیئیس ہزار سو زخمی شاید ہماری یہ ویڈیو فریج ہو گئی ہوگی کمپیوٹر کوئی پروبلم کر رہا ہوگا جو ہی ہماری یہ ویڈیو بحال ہو جائے گی ان اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خبر تو آپ نے دیکھی لی کہ اتنے ہلاک ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی میوزیکل فلوری ہو جس پر مدخوب ناچ گانا شرابے وغیرہ کا وہ انداز ہو تو ایک کاش ایک کاش میرے مدنی چینل کے عاشقہ نے رسول ان خبروں سے عبرت حاصل کریں اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے اور قبر و آخرت کی تیاری کی طرف آئیے سفر اختیار کریں وہ منظر کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں بحال ہو گیا ہے آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دیکھا میں ہے شام کیسے کیسے مکین ہو گئے نا مقام فلور گر گیا بتا رہے ہیں جی ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کی توفیقہ تا فارما اس طرح غفلت بھری زندگی سے بچائے غفلت والے سفر سے بچائے غفلت والی مجلسوں سے بچائے غفلت والے ماحول سے بچائے کھیل کود بھی مصروف رہتے ہم لوگ کھیلوں میں تماشوں میں ایک موٹر سائیکل بائیک والے نے کھیل کر رہے تھے اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کھیل ان کو اس قدر تکلیفوں میں ڈال دے گا آئیے دیکھتے ہیں موٹر سائیکل سوار کھیلتے کھیلتے کس نتیجے پر پہنچا یہ شاید وہ ایسا کھیل تھا کہ موٹر سائیکل سوار نے وہ ریورس وہ ایک ویل پر آگے چلاتے نا تو شاید وہ پیچھے سے آگے کے ویل سے پیچھے چلانے لگا ذرا ایک بار پھر دکھائیے پیچھے والے کو دیکھیں پیچھے والے کو کتنی برت ہے پتہ نہیں ہے کیوں اس طرح مطلب کہ وہ کرتے ہیں ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے آپ تو مان جائیے جو آپ میرے ساتھ اس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ مت کیجئے ساری چیزیں یہ آج کل وہ برف پر آئس اسکیٹنگ یا اسکیٹنگ جو بھی ہے وہ برف پر جو وہ چلتے ہیں اس کا بھی ایک منظر ہمارے اسلام بہ نے نکالا ہے کہ کتنی مطلب کہ وہ اونچائی سے گرا ہے ذرا دکھائیے کہ ذرا وہ منظر بھی سان چلا اپنی مرضی سے لیکن جب یہ ہوا میں آیا اس کا بس ختم ہو گیا یہ دس میں نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس میں لے اور اس وقت اس کا مائن کے کس کیفیت میں ہوگا کہ جب یہ دھار کر کے زمین پہ گرا ہوگا کس طرح مطلب کہ وہ بعض اوقات اس طرح گرنے سے ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اے میرے مدنی چلے کے ناظرین پلیز احتیاط کیجیے اور ان تمام تر کھیل تماشوں سے خود کو بچانے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول عزب وجل و صلی اللہ علیہ و اس تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزاریے انشاءاللہ شاء اس سے بڑی باہریں ملیں گی دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں آ جائیں یاد رکھیے کہ یہ اس نے اسلام اور ایک انسان کے مطلب ہے کہ اس نے اسلام سے ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے لا یعنی کاموں کو ترک کرے جس کو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے اور ایسے کھیل تماشوں میں نہ مصروف ہو کہ جس میں اس کو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے بلکہ الٹا مطلب کہ یہ اپنی جان کو بازو کا تو ایسے کھیل تماش ہے جس میں واقعی کا صدن اپنی جان کو انہوں نے وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے اور جانیں چلی بھی جاتی ہیں تھوڑی دیر لوگ افسوس کرتے اس کے بعد بھول جاتے ہیں اب اس کا قبر اشر میں کیا آتا ہوگا پتہ نہیں ہم آپ کو قبر حشر کی باتیں بیان کرتے ہیں یہ عبرت والے واقعات لا کر ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت ہمارا دل دنیا سے اونچاٹ ہو جائے ہم قبر آخر کی تیاری کی طرف آ جائیں بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں اور بعض وہ حالات ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی انسان جیسے سیلاب آتا ہے طوفان آتا ہے آندیاں چلتی ہیں ہر موسم کے اندر کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں ان دنوں میں برف باری جس کو دیکھ کر بڑے مطلب لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ بھی آزمائش بن جاتی ہے اور زندگی کا سارا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیتی ہے امریکہ میں ان دنوں یا پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے برف باری کے واقعات ہوئے زندگی مفلوج ہو کر گئی اور کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں جی کئی لوگوں کی جانے چلی گئی اس سردی کی وجہ سے آئیے آپ کو وہاں کی وہ جان لیوا جو برف باری و سردی ہے کہ اس سے ہماری بے بسی کا پتا چلتا ہے یقین مانے نتھنگ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم نیری محتاج ہیں ہم نرے محتاج ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ برف باری یہ طوفان یہ زلزلے یہ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان اور پختہ کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو تو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہے کوئی سے بچنے کی تمہارے پاس صورت کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے خدا ہے میرا خدا ہے میرا خدا ہے میرا رب و تعالیٰ ہے اس کے دستے قطر میں سب کچھ ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں وہ مالی کے کل ہے وہ مالی کے کائنات ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہم سب اس کے بندے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے بڑی بڑی ترقی یافتہ ممالک ہاتھ اور ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اس وقت انسان کو اپنی موتاجی اپنی بے بےبسی اپنی بےکسی کا علم ہوتا ہے لیکن غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ایک بندہ کیا ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے گا تو غفلت کی چادر سے باہر نکل کر اس پر غور کیجیے اور عبرت حاصل کیجیے فا تبیرو یا اولی لبسار عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو دکھائیے وہ برف باری کی تباہ گاری امریکہ میں تین اشروں کی ریکارڈ توڑ سردی نے بیس اپرادھ کی جان لے لی بس رنگ و پر حقیقت میں خارج ہے دنیا ایک ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا آئندہ مزید عبرت والی خبروں کے ساتھ حاضری کی نیت ہے آپ کے پاس اگر اس طرح کے کوئی بھی عبرتناک مناظر ہوں عبرتناک خبر ہو براہ کرم ہم ہمیں ای یا ہماری ای میل ایڈریس آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ ہمیں اپنی ویڈیو امیجز یا خبر میل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خبر جو بھیجی گئی ہمارے سلسلے کا حصہ بن جائے اور ہم سب کی عبرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے متنی ماحول سے وابستہی عطا فرمائے کہ یہ ماحول ہمیں عبرت والی آنکھ عبرت والا دل عبرت والے کان عبرت والا مزاج عطا کرے گا کہ ہم اس طرح کے واقعہ سے عبرت لینے والے بنیں گے اور اپنی قبر آخرت کو سوارنے کی کوشش کریں گے آپ سب نیت کر لیجئے کہ ہم سب نمازی بن جائیں گے نمازی بن جائیں گے نمازی بن جائیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ جاری ہے اور آج دس ربیول اول ہے ابھی ہمارے پاکستان میں سورج گروب نہیں ہوا گیارہویں رات جیسے کہ ابھی غروب یافتہ کے بعد گیارہویں رات شروع ہو جائے گی تو بارہویں کو ان اللہ تعالی خوب جشن ورادت کی خوشیاں مناتا ہوا اجتماع دنیا بھر میں دعوت سمے کی درد ہوتا ہے امیر سنت الحمد للہ مدینہ میں جلوہ فرما ہوتے ہیں خوب جشن ولادت کی بہاریں ہوتی ہیں روزانہ مدری مذاکروں میں جشنِ ولادت کی بہاریں ہیں خوب خوب علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے خوب مرحبہ یا مصطفیٰ کی دھومے مچانے کا موقع مل رہا ہے اس غموں کی اور پریشانی کی دنیا سے نکل کر آئیے غم مصطفیٰ کو پانے کے لیے غم مدینہ کو پانے کے لیے راحت و سکون کو پانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف بڑھیے فیدان فیدان مدینہ کی طرف بڑی ہے ہاتھ سے علم دین سیکھنے والوں کے راستے میں بھی آتے ہیں لیکن جب جوشت علم دین سیکھتے سیکھتے سیکھتے سیکھتے مر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے اللہ علم دین سیکھنے والے کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے موت تو آئی جائے گی مگر ایک کاش اس طرح موت آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں میں ہوں اور ہمیں موت آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آج رات پھر سوا آٹھ بجے کے آس پاس مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا آپ ضرور اس میں شرکت کیجئے کل بڑی رات ہے کل انشاء اللہ تعالیٰ اثر کی نماز کے بعد مدنی پھول وغیرہ ہوں گے مناجات افطار وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا پھر مغرب کے بعد الحمدللہ للہ نے رسول کیونکہ کل پیر شریف ہے اور پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے اور کل تو باررین کے استقبال میں بھی روزہ رکھنا ہے تو اس طرح کل کا روزہ بھی کئی عشقا نے رسول امید فیضان مدینہ میں رکھیں گے ان کے لیے خیر خائی بھی انتظام ہوگا مدنی چینل پر مختلف سلسلے آپ دیکھتے رہیں گے مدنی خبریں بھی آئیں گی عشاء ہوگی عشاء کے بعد الحمد للہ میلاد کا آغاز ہو جائے گا تلاوت نعت دقت سوز میں عاشقہ نے رسول کی اپنی اپنی کیفیتیں ہوں گی سنو تو برا بیان ما مدنی مذاکرہ انشاءاللہ میلے اللہ کا مدنی مذاکرہ بھی ہے تو اس طرح ایک حصہ رات کا گزر جائے گا ہاسر مرحبا اور ناتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا سحری کا وقت ہوگا عاشقہ نے رسول بارہ ربی الاول کا روزہ رکھ کر جشن ولادت کی مزید خوشیوں کو دوبالہ کریں گے اور سہری کے بعد صبح بہارا کی پرکے گھڑیاں ہوں گی الحمد مرحبا یا مصطفیٰ مولود کی گھری ہے چلو امنہ کے گھر کی صدائیں ہوں گی اس طرح فجر کی اذانیں ہوں گی جماعت نماز فجر کی نماز با جماعت فیضان مدینہ سے امیدہ کو دکھائی جائے گی اس کے بعد پھر مختصر نعت خانی کا اشراق و چاش تک سے رہتا ہے آپ بدنی چل سے وابقہ کر رہیے دن بھر کا بھی جدول جو مارا ربی الاول کا دن بھر کا بھی جدول ہے صبح <تصفح> آٹھ بجے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس کے بعد بھی سلسلے جاری رہیں گے دوپہر دو بجے ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی منع بورے ہمارے اسلائی بھائی اور مدنی مننوں کے ایک مشترکہ زینی آزمائی کا سلسلہ میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلے میں ریکارڈ کیا گیا ہے یہ مالا ربیلا الاول کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے عید کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ بھی آپ مدنی چینل پہ امید ہے اللہ دو بجے دیکھیں گے اس طرح یہ سلسلے جاری رہیں گے جلوس سے میلاد اور سلسلے اور براہ رات جلوس سے ملاد دکھانے کا بھی مدنی چینا سلسلہ رہے گا اب مدنی چینا سے وابرسہ رہیے اللہ عمل کرنے کی توفیقرمائے آمین بجاین جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم